اور جب اسر روشن نشانیاں لایا اسنی فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا اور اس لیے میں تم سے بان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو